بسم الرحمن و رحمۃ اللہ وصل علیہ محمد وعالی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صفح الواشہ صغبات الرواشہ باقی تمام سامعین برادران فارنہ سب کو شہم وسن باقی سلامت کرتے ہیں ہماری سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر چار سو دو اور لیک چوالیس ہے چار سو دو شروع سے تک کی درست کی تعداد ہے چوالیس اوراد فتح کا درس نمبر چوالیس ہے اس وقت ہمارا جو ہے بہت مقدمہ ملک الجبار سے ہیں اور میں فیوز و برکات لا لہ لہ ملک الجبار کے اندر پچاس مرتبہ لا اللہ کا تکرار ہوا ہے اس لیے ہم پہلے اس مبارک تصویر کی ذکر کی جو ہے فضلت کو جانے تاکہ ہم اس اورات میں بامعارفت داخل ہو جائیں فوجی معرفت اور ابدورات کو پوری معرفت کے ساتھ پڑھیں ان تمام ثوابات کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے امیدوار ہو کر پڑھیں اس لیے ہاں جی؟ تو اس میں جو ہے فیض نمبر 6 تک جو ہے آپ لوگوں کو بتایا حضرت نجم الدین قبرہ کی کتاب شاعر الحائش ہے اچھا اس میں پانچواں شرط دوا میں ذکر ہے ادھر سے یہ حادث نقل کراؤں تو ساتواں فیص جو ہے اس کتاب میں سے یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ لا الہ الا اللہ زبان پر جاری کرتا ہے ہاں جی جب بندہ مومن خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو ستون عرش لاہی لرزنے لگتا ہے اجان گرامی غور کریں جب بند مومن ہاں جب بندہ لا الہ اللہ زبان پر جاری کرتا ہے تو ستون عرش الہی لرزنے لگتا ہے تو اللہ فتعیٰ فرماتا ہے اے عرش اس کن اللہ تعالیٰ عرش فرمائے گا اے عرش اُس کن آرام ہو جاؤ ہاں جی آرام ہو جاؤ تو فیاقول تو عرش کہے گا کہ فاسکنوں یہ اللہ میں کیسے آرام ہو جاؤں ہاں کیسے ساکن اور آرام ہو جاؤں غلام تاخیر لقائے جب کہ آپ نے اس اللہ, اللہ کے پڑھنے والے کو تو نے بخشا نہیں ہے جس بندے نے یہ تصویر پڑھا جس کی وجہ سے مجھے لرزہ آیا ابھی تک تو نے اس کو بخشا نہیں ہے تو میں کیسے آرام آرام پاؤں تو فیقول اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ عرش کہے گا اسکن تو آرام ہو جا فقط غفر تو لہو بے شک میں نے اس بندے کے گناہوں کو بخش دیا ہاں جی اے عرش آرام ہو جا تو عرش کہے گا یا اللہ میں کیسے آرام اختیار کروں جبکہ تو جب اس کے کہنے والے کو بخشا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عرش تو سکون اختیار کر بے شک میں نے اس مقدس کلمے کے کہنے والے کو بخش بخش کیا ہے تو ارجن کرمیاں آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اس کا کتنا بڑا ثواب ہے کتنا بڑا عاجر ہے کتنا جو ہے ثواب و عاجر ہے کہ اس کے پڑھنے سے ارشلی کو لرزہ آتا ہے بندہ جب سے دل سے لا الہ الا اللہ بارفت پڑھ لیتے ہیں اور ارشلی کو لرزہ آتا ہے اور بندے کی بخشش اور مغفرات کا ذبح بن جاتا ہے فیز نمبر آٹھ جو ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پیارے رسول نے افضل لا ذکر الا اللہ, اللہ یہ بھی اسی کتاب میں ہائیں سارحر میں لکھا ہوا ہے سب سے افضل ترین ذکر اللہ کی یاد میں پڑھی جانے والی سب سے اللہ کو یاد رہنے کے لیے یاد کرنے کے لیے پڑھی جانے والے سب سے افضل ذکر لا اللہ, علیہ اللہ, علیہ اللہ. شیار فرمایا افضل ترین لا الہ اللہ اللہ ہے تو حضرت غرامی یہ آٹھ فیوزات جو ہے حضرت نظم الدین قبرہ کی کتاب سے نقل کر رہا اسی کتاب میں حضرت نظم الدین قبرہ سے ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے ہاں جی قل قیامت میں ہونے والا کہتے ہیں کل کہ قیامت میں ایک بندے کو ہاں جی اس کے گناہوں کا اس کے نامۂ اعمال تولے جائیں گے نامۂ اعمال تولے جائیں گے تولے جانے کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور اس طرح جو ہے جہنم کے جو موکل فرشتے ہیں وہ اس بندوں کو جہنم کی طرف لے جانے کی تیاری کر لیتے ہیں ہاں جی اب وہ چونکہ اب نیکیاں کم ہو گیا اب ہاں اور بخشش کا کوئی سامان اس کے پاس ہے ہی نہیں تازوی اعمال میں ڈالنے کے لیے اس کے پاس کوئی اور امل ہے ہی نہیں ہاں جی لہٰذا اب جو ہے اس کو جہنم کی طرح لے جانے والے فرشے اس کو لے جانے کی تیاری ہو رہا ہوتا ہے اتنے میں ہیں اللہ کی طرف سے خطاب آئے گا تھوڑی دیر رک لو تھوڑی دیر رک جاؤ ہاں جی اس بندے کا میرے پاس ایک امانت ہے اس بندے کا مشاء اللہ کے پاس ایک امانت ہے تو وہ رک جاتے ہیں اس امانت کے انتظار کرتے اتنے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آ جاتا ہے کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا آ جاتا ہے ہاں جی اور تو یہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا دیکھ کر وہ فرشتے بھی تعجب کرتے ہیں اور بندہ بیچارہ خود بھی تعجب کرتے ہیں اب اس کاغذ کے ٹکڑے سے ہاں جی میرے نیکیوں کا پرڑا کیسے بھاری ہو جائے گا اس سے میرے نیکیوں کے پرڑے پہ کیا اثر پڑے گا وارہ تعجب کے عالم میں کہ اللہ نے وارہ روکا ہے اس کا میرے پاس ایک امانت ہے ہاں جی تو یہ کاغذ کا ٹورہ آتا ہے اور اس کاغذ کے ٹورے کو اس کے نیکی کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں میزان کے تو وہ نیکیوں والے حصہ بالکل نیچے چلا جاتا ہے اور گناہوں والے حصہ بالکل اوپر چلا جاتا ہے بہت زیادہ اوپر چلا جاتا ہے وہ بالکل ہلکا ہو گیا تو سب کو تعجب ہو گیا یعنی اس کے چھوٹی سی کاغذ کے ٹورے میں کتنے وزن تھے اس کے اندر کون سے عمل چھپا ہوا تھا مخفی تھا ہاں جی تو جب کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا وہ بندے نے ایک دفعہ خلوص سے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اکبر لا اللہ وہ اللہ, اللہ, اللہ کے پاس امانت تھا وہ امانت جب آج اس کے نامۂ عمل میں ڈالا ہاں جی تو اس کے نیکیوں کے حصے میں تو وہ بندہ جس کو جانمی ہونے کا حکم نہیں ہو گیا اور جنتی ہو گیا زن گرامی یہ کوئی تعجب کی آدمی ہے کیونکہ لا اللہ کو پلڑے میں ڈالنے یا اللہ کو ڈالنا اللہ کو جب کسی بندے کے نامے عمل میں ڈالیں گے تو پھر کیا ہے پھر تو ہاں اللہ کے رحمتوں کے سامنے اللہ کی شفقتوں کے سامنے اللہ کا بندے کے ساتھ لطف و کرم کے سامنے بندے کی جتنی گنیا ہو سمندروں کے جا کے برابر ہو تو بھی باشا جائے گا نا تو لہٰذا لا اللہ کوئی معاملی ذکر نہیں ہے اس لیے اذان گرمی میں باور کے جب ہوں اور دنیا میں ہماری کلم طیبہ جو ہمارے بزکیران طرقت نے جنہوں نے اس کلمے کی فضیلت کو انہوں نے اپنے زندگی میں پا لیا تھا اپنی چیلا کشیوں میں اپنے اسکار میں اپنے خلوت خانوں میں انہوں نے اس کی فضلت کو اپنی مسلسل اس کے ود وظائف اس کو وظیفہ کرنے سے اس کے فضلت کو انہوں نے جانا تھا اس لیے انہوں نے ہمیں نماز کے بعد کلم طیبہ پڑھنے کا ہاں جی حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد کلمہ طیبہ پڑھا جائے تو ہمارے کلمہ طیبے کے سر جو جملہ ہے مقدس الفاظ وہ یہی لا لا اللہ ہے نا تو جب آپ کلمہ طیبہ پڑھنے سے منع کر رہے ہیں تو پھر اگوے کہ آپ نے لا للّہ پڑھنے سے منع کیا آپ نے محمد رسول اللہ پڑھنے سے منع کیا آپ نے علین ولی اللہ پڑھنے سے منع کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے بھائی نماز کے بعد کلمہ طیبہ نہیں پڑھے نماز کے بعد لال نہیں نماز کے بعد محمد رسول اللہ نہیں پڑھو نماز کے بعد علین و علی اللہ نہیں پڑھو ہاں جی باقی کلمات تو چھوڑو لال اللہ نہیں پڑھو اس کا لازمہ یہ ہے کہ نماز کے بعد کلمہ طیبہ نہیں پڑھے نہ نماز کے بعد لال اللہ نہیں پڑھاؤ لا اللہ پڑھنے پہ پابندی لگا رہے ہیں اس کو آپ کا راحت سمجھ رہے ہیں اللہ اکبر پھر صوفی کی دعوی پھر تصوف کی دعوی پھر طریقت کے دعوی ہاں جی خیر تریقت تو تصوف تو یہ مقدس کلمات کو ورد وجفہ کرنے سے ہی تو حاصل ہوتا ہے ان کے پڑھنے کا سب سے بہترین محل تو نمازوں کے بعد ہے اب کیا فراہم ہے نماز سلام پھیرنے کے فوراً بعد پڑھیں یا آخر میں پڑھیں بیچ میں پڑھیں جب بھی پڑھیں یا اللہ کا افضل ذکر ہے سب سے زیادہ کوئی بھی ذکر اطلاع اللہ کے مقابلے میں نہیں آپ احادی سے قرآن سے ہر چیز سے ثابت ہے اللہ اللہ سے برکت افضل ذکر افضل کے لفظ کیا ہے یہ سپر لیٹو ڈگری ہے آج کل کی انگلش اصطلاح میں ہاں جی سب سے زیادہ تمام اللہ کو یاد کرنے والے اذکار میں سب سے زیادہ با بافضیلت سب سے زیادہ ثواب والا کلمہ سب سے زیادہ اجر والے کلمہ سب سے زیادہ بندے کو اللہ سے قریب کرنے والا کلمہ سب سے زیادہ اس کے میدان عمل میں باری کلمہ سب سے زیادہ اس کے گناہوں کی بخش کا وسیلہ ہاں جی سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہونے کے بجائے سب سے زیادہ شرک کو اس کے دل سے اس کی اعتقادات سے نف کرنے والے کلمہ سب سے زیادہ ایمان کو توحید کو مضبوط کرنے والا کلمہ ہاں جی یہ مور توحید کو مضبوط کرنے والی خدا سے محبت کو مضبوط کرنے والی خدا سے عقیدت کو مضبوط کرنے والی کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ ہے اسی لاء اللہ کے اندر تو سب کچھ ہے ہاں جی اور آپ اس کلمے کو پڑھنے سے منع کر رہے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے ہاں آپ کو صرف آخر میں علام و غزیم لانت اللہ نظر آتا ہے بھائی اس میں شک نہیں ہے نا جو ان لوگ حروں سے جو اللہ سے رسول تھے علی سے فاطمہ سے بخش رکھے کہ ان پر اللہ کی لانت ہے یہ قرآن سنت ہر چیز سے ثابت شدہ چیز ہے جو ان سے محبت کے ان پر اللہ کی رحمت ہے وہ آپ اور میں ہوں یا کوئی دوسرا شخص ہو ہاں یہ ایمانیت میں سے آپ کو اور اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کا اعلان جب اس کا اقرار بھی ضروری ہے ہیمان تب درست جب اقرار بھی کریں تو ہے نا ہیمان تب درست اقرار بھی کرنے کا آپ کے پاس جو ہے ورنہ کیا معلوم آپ کے دل میں ہے یا نہیں آپ اس کو مانتے نہیں مانتے ہم کیسے مانیں گے جب آپ اس کو پڑھنے کو کراہ سمجھتے ہیں پڑھنے سے منع کرتے ہیں تو پھر ہم کیسے سمجھیں گے کہ آپ کو اس پر مضبوط ایمان ہے اس کل کے جو ہے درجات پر آپ کو مضبوط ایمان ہے ہم کیسے سمجھیں گے جب آپ منع کر رہے ہیں تو ہاں جب آپ منع کریں تو آپ صرف اللہ وزین لانے تو اللہ کا تو منع نہیں کریں نا سات مقدس کلمات کو ان کے اس افضل الا اللہ اس سے شرک کے نفی ہو جاتی ہے توحید کو استحکام ملتے محمد رسول اللہ سے کور کے نفی ہوتی ہے علی ولی اللہ سے منافقت کے نفی ہو جاتی ہے چونکہ کوئی بھی منافق علی سے محبت نہیں کرتا پیارے نبی نے فرمایا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا علی سے مخاطب کرتے ہوئے یا علی منافق آپ سے اگرچہ پوری دنیا اس کو دے دیں اس انعام میں کہ علی سے محبت کرو وہ آپ سے محبت نہیں کرے گا اور مومن کے ناک کاٹ دیں کہ تم علی سے دشمنی کرو وہ نہ کارٹیں کاٹیں لیکن وہ علی سے محبت ہی کرے گا یہ پیارے نبی نے فرمایا ہیں یا علی اللہ مومن الولاب غذغ اللہ منافقن پیارے نبی نے فرمایا میں نہیں کہہ رہا ہوں حضان گرامی احسل و ذکر اللہ ہاں یعنی اس کا معنیٰ آپ غور کریں یعنی ثواب کے لحاظ سے بھی افضل ہے میزان کے ترازو میں باری ہونے کے لحاظ سے بھی افضل ہے اللہ سے قروق کے لحاظ سے بھی یہ سب سے زیادہ قریب کرنے والا کلمہ ہے آپ کی ہاں توحید کو مضبوط کرنے کے لیے بھی اللہ کے ہر قسم کے ما ہائے باطل جن قوموں نے کسی نے پتھر کی پوری چیز کے ہے اس بھی نفی ہے کسی نے جو ہے ہاں سونا اور چاندی سے بنے ہوئے مجسموں کی پرستش کی اللہ کے جیسے کی بھی نفی ہے کسی نے شورہ چاند ستاروں کی پرستش کی ان کی بھی نفی ہے ہاں کسی نے انسانوں میں سے کسی نے ایسا علیہ السلام کی کسی نے حضیر علیہ السلام کی پرستش کی ان کی بھی نفی ہے کسی نے کچھ قوموں نے فرشتوں کی پرست کی ان کی بھی نفی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی معبود نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لاگ نہیں ہے جو ذات پاک عبادت کے لائق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکذات ہے جو اس کائنات کا رب ہے اس کائنات کا مالک ہے اس کائنات کا علاق ہے اللہ ہے ملک ان ناص الناس ناسِ رب الناس سے خالق رکاعنات ہے ہاں جی سب کچھ وہی اللہ وہ واجب ذات واجب الوجود ہاں جی اور اس الحی القیوم سمیع البصیر العلیم القدیر ہاں جو کلام جو ارادہ والی آج آر صفات سعودیہ کے ساتھ ہمیشہ قائم دائم رہنے والی پاک ذات اللہ کی معبودیت کو اس کلامے کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں اور جو بھی ہائے باطل تاریخی انسانیت میں آدم سے لے کر تھا قیامت تک ابھی تک آج جو قمت تک آئیں ان سب کی نہ ہوتے ہوتی اس لیے یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے زینگرہ میں یہ اس لیے فرمائے افضل و ذکر لا اللہ لاکھ کوئی نہیں لا کوئی معبود نہیں کوئی بھی اس کا انداز میں معبود نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں جس کی عبادت کی جا سکے اس کا انداز میں اگر اس کا انداز میں کوئی شہ ہے کوئی ذات ہے جو عبادت کے لاکھ ہے جس کے ہر ہر حکم بر لبے کہہ سکے کرنا لازم ہو جس کے سامنے سر تسلیم خم ہونا لازم ہو جس کے سامنے جتنی عاجزی کیا جائے کم ہے جتنی سردے کیا جائے کم ہے جتنی رکو کیا جائے کم ہے جتنی صدقہ خیرات دیا جائے کم ہے جتنے روزے رکھیں ہش کریں نفلی عبادتیں مشتمل ہوتے ہیں واجب عبادتیں جتنی بھی کریں اس کاغذات کے احسانات اس کے الطاف خفیہ اللہ کے سامنے ہاں جی اس کے عنایتوں کے سامنے انسان کی یہ تمام عبادتیں خوش بھی نہیں ہیں خوش بھی نہیں ہے خوش بھی نہیں ہے حضان گرامین یہ مقدس افضل الض کی ذرے سے اس حقیقت کو ثابت کرتے ہیں یہ عظیم کلمہ ہے جن سے قرآن میں 35 مرتبہ اللہ نے خود جوہل کہا لا الہ الا اللہ اللہ نے خود آیت میں ذکر فرمایا کوئی معبود نے سوائے ایک اللہ کے ہاں ایک ہی اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے کوئی شیز کائنات میں غرض وہ کہ اتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو عبادت اور, اور شجہ کرنے کے لائق نہیں ہے شجہ کرنے کے لائق عبادت کے لائق سر تسلیم خم ہونے کے لائق وہی پاک ذات ہے ہاں انبیاء کے اطاعت، اولیاء کے اطاعت، امبیا وہ سب اللہ کے حکم سے وہ تو اللہ کے اطاعت کے ذیل میں آتا ہے علہ خط فرمات اللہ واتو رسول وال الرمن کوئی اللہ ہی کے اطاعت ہے یہ جی کسی اور کے اطاعت نہیں ہے رسول کے اطاعت اما یوتی رسول فقط عطاء اللہ, اللہ نے خود فرمایا جس نے رسول کے اطاعت کیا اس نے میرے احتیاط کیا رسول فرمایا جس نے علی کے اطاعت کیا اس نے میرے اطاعت کیا جس نے میرے اطاعت کیا اس نے اللہ کے کی اطاعت کیا جتنے علی سے نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی جس نے میری نا فرمائی جتنے اللہ کے نافر رسول فرمایہ ان کے تعت ہم پر لازم رسول کے تعت لازمی تو اللہ نے خود قرآن پاک میں حکم کیا نا ہاں ان کے تعت ہم پر لازم ہی تو اللہ ہی کے حکم کے سامنے ہم ہاں تقسیم ہم اللہ ہی کے حکم سے ہم اس پر عمل کرتے ہیں لہٰذا زین گرامی لا الہ الا اللہ نہایت ہی مقدس کلما ہے اس کلمے کو زندگی میں جتنا ہو سکے اس کا ورد کرو یہی کل کام آئے گا اس کے پڑھنے سب سے آسان آپ کو زبان آسان ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ پڑھنے میں سب سے آسان ترین ذکر اللہ اللہ اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے کوئی زبان پہ ادا کرنے کے لیے مشکل الفاظ نہیں ہے مخارش میں کوئی مشکل نعروف نہیں ہے ہر سے راحت پڑھنے میں سوچنے میں سمجھنے میں ہر سے لیکن جتنا اس میں سوچا جائے ایک بحر اللہ ساحل سامنے آتے جتنا اس پہ تدبر کیا جائے ایک بحر اللہ ساحل سامنے آتے لہٰذا اس کلمے میں سے ان پیدا کرو ہمارے روزگار دن اس لیے ہمیں ہر روز لا اللہ سو دفعہ پڑھنے کے اس کے ساتھ دوسرے روزانہ کی جو تجبیات ہیں وہ اجاز روز و لوگ دے رہے ہیں سو دفعہ تجزیہات لہٰذا امید ہے کہ ان مقدس داؤں کو پڑھیں ان کو یاد ان پر عمل